اور کوئی صاحب؟ حضرت کوئی شخص اپنی بیٹی کے لیے طلب کرتا ہے جی. اپنی بیٹی کی کے شادی کوئی پیسے مانگے جیسے اس کی بیٹی کی شادی کرنی ہے تو اکثر لوگ زکات دیتے ہیں جیسے کئی لوگ دیتے ہیں اگر کئی لوگوں سے جمع کر لیتے ہیں تو جیسے کم از کم شادی میں چار سے پانچ لاکھ روپیہ خرچہ ہوتا ہے اگر ہم نے زکات دی اور سے پہلے صاحب نے پیسے اتنے جمع کر لیے تو زکات دینے کا ہزار روپئے کس طرح زکاتے بتاتا ہوں کوئی شرعی الجھن ہو تو ہمارا کام یہ ہے کہ اس میں ایسا راستہ نکالیں کہ جس میں اس کی ضرورت پوری ہو جائے اور آپ کی زکات بھی ادا ہو جائے یہاں تک تو آپ نے ٹھیک سوچا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرے کسی نے پچاس ہزار دیے کسی نے اور پچاس ہزار دیے ایک لاکھ تو جمع ہو گئے اور یہ آپ بھی جانتے میں بھی جانتا ہوں ایک لاکھ میں شادی نہیں ہوتی یہ حضور علیہ السلام کا دور نہیں مجھے بتائیے حضور علیہ السلام نے جو جیز حضرت فاطمہ کو دیا تھا چار پائی مٹکا ایسی چیزیں آج آپ دیں گے کہیں کتنی پٹائی ہوگی آپ کی خاندان نے بدنامی الگ ہوگی کتنی آج کل تو ضرورت ہے ہم نے بڑھا لیں اب بچی اٹھے گی کیسے آپ کو دعوت بھی کھلانی کچھ نہ کچھ کو جہیز بھی دینا کچھ ایک دو تولے سونا بھی دینا آج کل تو آپ دیکھیں گے سونا میں نے جو مسائل پوچھتے ہیں تو میں نے ایک دن حساب لگانے کے لیے سنار کو فون کیا بھائی آج کل سونا کیا بھایا تو اس نے بتایا ستاون ہزار آٹھ سو کہاں تک پہنچ گیا سونا پر کیجیے کچھ دینا تو ہے نا اس. اس, کا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ زکوت بھی ادا ہو اس کی ضرورت بھی پوری ہو یہ تو صحیح ہے کہ اس نے ایک لاکھ روپے لے لی اب اس کو زکات دی جائے زکوات ادا نہیں ہو لیکن کب ادا نہیں ہوگی جب آپ کو معلوم ہو کہ اس کے پاس ایک لاکھ روپیہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی زکات مانگے پر آپ دیکھ رہے زکات کا مستحق ہے اگر آپ نے اسے زکات دے دی تو بات کو پتا لگا مستحق نہیں تھا زکات ادا ہو گئی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو زکات لینے والے حضرات ہیں وہ یہ طریقہ اختیار کریں کہ جب بھی کوئی پچاس ہزار مل جائیں تو اس کو لڑکی کو دے دیں اس کو مالک بنا دیں تاکہ خود یہ شرعی فقیر ہیں پھر کوئی پچاس ہزار دے دیں تو پھر لڑکی کو مالک بنا دیں تاکہ پھر یہ شریف فقیر ہو جائے اس طریقے سے کیا ہوگا کہ ضرورت بھی پوری ہو جائے گی شادی بھی ہو جائے گی اور ایک زکوات دینے والے کی زکوات جو ہے وہ بھی ہو جائے گی مثلا چار چھ ہزارات اگر مل کر اہتمام کر رہے ہیں غریب کی مدد کرنی ہے. تو وہ سب اپنے پاس جمع کر لیں اس کو نہ دیں کیجئے کہ چار لاکھ کا ہدف یہ چار لاکھ روپئے اکٹھے اس کے ہاتھ میں دے دیں جو زکوات کا مستحد تب بھی زکات ہو جائے تو اس طریقے سے اگر ایسا کر لیا جائے تو اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی آپ کی زکات بھی ادا ہو جائے